اپنی باغ میں گیا اور اپن جان پر ظلم کرتا ہوا بولا مجھے گمان ناؤ کی یہ کبھی فنا ہو